صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آنہی و اصحابہی و بارکہ وسلم نمازان مبارک کی بائیسی شب ہے اور باب المدینہ کراچی پاکستان میں الحمدللہ ہم اشرائے جہنم سے آزادی کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں خوش نصیب اشاقان رسول وقت عالیہ کی رحمت اور رضا کے حصول کے لیے مسجدوں میں الحمد للہ اعتکاف کی صورت میں سنت قاع ادا کر رہے ہیں اور ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ جنہیں الحمد للہ عز اعتکاف میں فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں امیر اہل سنت کی صحبتوں میں ان کی قربت میں اعتکاف کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور علم دین کے جان ہیں اور یہ طالب ہے اور خوب الحمدللہ للہ پلائی جا رہی ہے اور پینے والے یہ جو میں علم ہے اس کے جام بھر بھر کر پی رہے ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ خوش نصیبوں کے دلوں کی جلا کا بھی سامان ہو رہا ہوگا اللہ تبارک مطالعہ و جل ہر عاشق رسول کی احتکاس کی اس سنت کو قبول و منظور اپنی وارگاہ میں فرمائے اور ہمیں بھی ان برکتوں سے حصہ عطا فرمائے ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور وہ دن جب ہمیں زیادہ نجات چاہیے ہوگا زیادہ آخرت چاہیے ہوگا تب اپنے فضل و کرم سے خوب خوب ہمیں ان نیکیوں کو اس دی گئی جو توفیق سے ہم نے اس کی بارگاہ میں رضا والے اس کے کام کرنا ہمیں نصیب ہو تو ہمیں یہ سارے کام ہمارے زیادہ نجات بھی بنے اور زیادہ آخرت بھی بنے استقبال مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آگے بڑھاتے ہیں اور حضرت علامہ قفال شاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آپ کو سناتا ہوں لوہار کا کام کرتے تھے لوہے کے بہت زبردست فنکار تھے بہت بڑے فنکار تھے فنکار سے زیادہ شاید دستکار لفظ زیادہ اچھا ہوگا دستکار یعنی کہ جو لوہے کا جو بھی کام کر رہے تھے نا بڑا آرٹسٹک ٹچ ہوتا تھا اس میں اور فن کی بہت بلندی ہوتی تھی مضبوطی اور جو تھی وہ بھی بے مثال ہوا کرتی تھی تو ان کے پاس جو ٹیکنیک تھی لوہے سے چیزیں بنانے کی اشیاء بنانے کی تو عام لوہاروں ٹیکنیک سے اس طرح واقف نہیں تھا جو ان کی نظر تھی تو ان کے بنایا ہوا جو ساز و سامان ہوتا تھا اس کی بات ہی الگ ہوتی تھی یہاں تک انہوں نے ایکسپرٹیز اس میں سے ڈیولپ کر لی تھی اتنی زیادہ انہوں نے اس میں مہارت حاصل کر لی تھی کہ بڑھتے بڑھتے ان کا نام شہرت ہوتے ہوتے ہوتے بادشاہ وقت تک پہنچ گیا تھا اس کو یوں سمجھ لیجئے آج کل کے دور میں اگر میں کہوں کہ فلا مشہور جو پرزیڈنٹ ہیں یا پرائم منسٹر ہیں یا سینیٹرز ہیں آج کل کے دور کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں یہ بہت بڑے مشہور سائنٹسٹ ہیں جو چیف سیکرٹری ہیں اور جو جو بھی فیڈرل یعنی رولنگ باڈی ہوتی ہے اس کے وہ اراکین ہیں اور ان کا کوئی اگر بوتیک والا ہو ان کا کوئی ٹیلر ہو تو ہم اس کو بڑے اس سے تعجب سے دیکھتے ہیں کہ ارے بھائی واقعی یہ تو اتنا ماہر فن ہے یہ تو پریزیڈنٹ के کپڑے سیتا ہے پرائم منسٹر کے کپڑے سیتا ہے تو یہ ہماری تھنکنگ ہوتی ہے نا کہ اور ان کی ایکسپرٹیز بھی ہوتی ہیں جب بھی وہاں تک پہنچتے ہیں اتنی ان کی مہارت ان کی ہوتی ہے اتنا ریفائن ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اگر میں اناڑی ہوں گا تو ظاہر ہے کہ میری شہرت ان ایوانوں تک نہیں پہنچے گی دنیاوی مثال سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو علامہ کفال شاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے جو لوہے کا فن تھا اس میں یہ اتنے زیادہ مشہور ہو گئے تھے کہ اپنے وقت کے جو بادشاہ تھے اس تک ان کی شہرت پہنچ گئی تھی وقت کے عمرا روسا وہ انہی سے کام کروایا کرتے تھے اور یہ جو تھے بعض اوقات کوئی بڑا آرٹسٹک قسم کا پیس بناتے اور بادشاہ کو جو انہیں نا کر دیا کرتے تھے تو یہ ہوتا ہے سٹائل ہوتا ہے تو اس طرح کا جو خصوصی کام ہوتا ہے تو پھر اس کی خصوصی پرائز تو پھر بادشاہ ہی دے سکتا ہوتا ہے تو ایک بار انہوں نے ایک بنایا صندوق علامہ کا شاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لوہے کا لیکن بہت ہی یعنی کلاسیکل بیس تھا وہ اور بنایا بھی اس نیت سے تھا کہ بھرے دربار میں بادشاہ کو پیش کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ جو فن کی جتنی بلندی تھی ساری لگا دی اس آئٹم کے اوپر تو اب وہ جو ماسٹر پیس بنا تو دیکھ کر خود بہت خوش ہوئے سیٹسفیکشن ہوا کہ کام میں نے کیا باقی کوئی چیز ہے یہ تو اسے لے کر یہ دربار میں پہنچ گئے اب دربار میں گئے اور یہ دربار میں داخل ہوتے روسا وزرا ابرا دیکھا تو قفال ساشی آئے اتنے یہ کیا کہتے وہ تھے کہ بادشاہ کے بالکل قریب چلے جایا کرتے تھے تو بڑی آو بھگت ہوئی شور شرابا ہو گیا کہ آپ پتا نہیں کیا لے کر آئے ہوں گی کیا انہوں نے کس چیز کی رونمائی کرنی ہے بادشاہ بھی مشتاف تھا متجسس تھا تو خیر بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور جو صندوق تھا اس کی رونمائی کی اور جب وہ سمجھ لے تو جلنی پڑی نا اس کا یعنی جلوہ نکلا تو سب یعنی حیرت سے دنگ رہ گئے یہ سنائی زب اور وہ دادو تحسین کے ڈونگری برسانا جس کو کہتے ہیں ارے کمال کر دیا کفال یہ بنا دیا وہ بنا دیا وغیرہ وغیرہ یہ تو ایسا انہوں نے یعنی کہ جو گفتگو شروع ہوئی ہے اور بات شروع ہوئی ہے تو علامہ کفال شاشی علیہ رحمٰ اس وقت علامہ نہیں تھے ویسے واحدہ بھی نام کا تو آ رہا ہے بار بار تو یہ پھولے نہ سما اپنی جو تعریف ہو اور ظاہر ہے کہ فنکار کی فن کی تعریف ہو تو یہ خوش تو ہوتے خوش ہو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اب یہ سارا جو ہے وہ گرما گرمی چل رہی ہے تعریف کا بازار گرم ہے اور علامہ کفال شاشی علیہ رحمٰ اپنی کیفیت میں یکا یک ایک شخص دربار میں داخل ہوتا ہے اس کا داخل کیا ہونا ہوتا ہے کہ موسم ہی بدل جاتا ہے بادشاہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ یعنی ابھی تو تعریف ہو رہی ہے جسے یوں سمجھے میں بات کروں یوں کرنے لگ جاؤں تو آپ تعجب میں پڑیں گے نا یہ بات کرتے کرتے ان کو کیا ہوا اچانک ان کا ایک دم جو ہے وہ ٹیپ بند ہو گئی اور انہوں نے پہلے کی طرف توجہ کر دی تو یہ سب چونکیں گے کہ یہ کیا ہوا اگر آپ کی اگر میری طرف توجہ ہے علامہ کفال شاشی اللہ رحمتہ سب کی جو ہے نا توجہ کا مرکز ہے کہ اچانک بادشاہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ جیسے گویا قفال ہے ہی نہیں یہاں پر موجود ہی نہیں ہے کوئی صندوق ہے ہی نہیں اور اس شخص کی طرف متوجہ ہوتا ہے سارے درباری وہاں متوجہ ہو جاتے ہیں وہ بادشاہ بہت کھڑا ہو جاتا ہے سارے درباری ہی کھڑے ہو جاتے ہیں وہ شخص کو بہت عزت سے احترام سے جو ہے بادشاہ ویلکم کرتا ہے اور خود ہٹتا ہے اور اپنے تخت پر جگہ اپنے بادشاہ اپنے تخت پر جگہ بناتا ہے اور بولتا ہے یہاں تشریف ہوتی ہے یہاں بیٹھیے اب وہ یہاں بیٹھتے ہیں تو اب کفال شاشی علی رحمان جو تھوڑی دیر پہلے تک تو پورے دربار کے ہیرو تھے وہ تو اب سائڈ ہیرو ہو گئے پیری بالکل ہی سائڈ پر ہو گئے یہ رول ہی ختم ہو گیا یہ کیا ہو گیا اب سب جب بادشاہ ان سے بات کر رہا ہے تو سارے درباری بھی ظاہر ہے توجہ ان کی طرف ہے گفتگو چلتی رہی جو کفال شاشی ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہے تو جب یعنی گفتگو ہوئی جو پوچھنا تھا پوچھ لیا جو انہوں نے کہنا تھا کہہ دیا جو ان کی حاجت تھی پوری ہو گئی سب نے گویا بہت مدب اور تعظیم والا انداز تھا جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور جب ان کا جی چاہا وہ رخصت ہوئے تو بادشاہ انہیں بہت کھڑا ہوا ادب سے ان کو عزت سے رخصت کیا آگے تک چلا اور دربار سے آگے تک جا کر کفال شاشی علیہ رحمان نے سوچا کہ یہ کون یہ کون سا فن تھا بھائی اس کے پاس آج تک اتنی تعریفیں ہوئی اتنا بڑا مقام پایا اتنی عزت ہوگئی ایسا پروٹوکال تو کبھی بھی نہیں ملا کہ بادشاہ جو ہے نا وہ مجھے تو اور میں نے تو ایک سے ایک ماسٹر پیس بنایا مجھے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بادشاہ نے تخت اٹایا اور بولا ہو یا بیٹھو بلکہ اتنا قریب بھی نہیں آنے دیا اور یہ کیا یہ تو کچھ عجیب ہی نظام ہو گیا کہ یہ تو بادشاہ جب چلنے لگے تو جب یہ صاحب چلنے لگے تو بادشاہ آگے تک چھوڑ کر آیا اب وہ اپنی اپنی تھنکنگ تھی نا یہ یہ کس یہ کون سا فن ہے یہ کون سا آرٹ ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ کون سا پیس بناتے ہیں اچھا یہ کون سا پیس بناتے ہیں کو پیس نہیں بناتے ہیں کوئی کام کاج نہیں کیا کرتے ہیں پھر یہ بولا یہ عالم دین ہے اچھا دین ہے ان کو جو ہے نا وہ لگی کہ یار دنیا میں اس چیز کی اتنی آو ہے اتنی قدر و منزلت ہے تو رب رتالا سجل کے دربار میں بھی اس چیز کی کتنی زیادہ قدر و منزلت ہوگی یہ کرنا چاہیے یہ والا فن کرنا چاہیے ان کا ہو گیا دھم پکے یہ کرتے ہیں اور علم دین حاصل کرنے کی نیت انہوں نے کی اپنا وہ جو لوہے والا کام تھا وہ انہوں نے سمیٹا اور یہ جو علم دین کی طرف نکل گئے اور علامہ کفال شاشی اللہ رحمہ بن گئے پرانی کتابوں میں ان کا نام آتا ہے ابھی ان کی سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے کنٹینیو ہے یعنی علم دین کی طرف آ یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی علم دین کا حصول کرنے کی نیت سے یہ دربار سے نکلتے ہیں اور اب علم کے حوالوں کی جانب رخ کرتے ہیں اب کہاں کہ اتنا بڑا شخص کہ جو اپنے فن کے اندر امام فوائنئر مانا جاتا تھا جس کے اسے اتنی عزت ملتی تھی کہ بادشاہ وقت اس کے کام کو پسند کرتا تھا اور اسی سے کام کرواتا تھا اب جب وہ علم کے میدان میں ضانو قلمس یعنی شاگردی اختیار کرنے کے لیے جاتا ہے تو ظاہر وہ تو زیرو ہوتا ہے نا اتنی تیگ سے جب نئے میدان میں سفر کر رہا تو ہے تو وہ جونیئر ہے اب وہ کوشش کی سیکھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں سیکھتے تھے اب عمر گزر گئی تھی لوہے کے کام میں عمر بھی اتنی زیادہ ہو گئی تھی اور اس ٹائم پہ انہوں نے یہ نیت کی تھی اس ٹائم فیصلہ کیا تھا لیسن یاد نہیں ہوتا تھا سبق یاد نہیں ہوتا تھا بھول جاتے تھے بھول جاتے تھے اب یعنی کوشش کرتے تھے پھر بھول جاتے تھے لیکن وہ پروگریس نہیں تھی جو ان کو عادت ہوگی اپنے فن کے اعتبار سے ایک دن اسی طرح یعنی جو ہے لیسن بھولے تو بہت دل ٹوٹا ان کا سوچا یار بوڑھے توتے کہاں پڑھ سکتے یہ بڑا क्या हो गया ये चलो छोड़ो ये ऐसे थोड़ा सा मतलब डिप्रेस हुए और उदासी में ये जो ना बाहर निकल गए और चलते चलते ये पहाड़ पे चढ़ गए होगी कैसे तो शायद कोई एट टाइम होता है पैदल चलते हैं कोई ड्राइव करता है कोई क्या करता है टू क्लियर हेज है अपना वो जहन साफ करने के लिए बोझ हो जाता है कभी तो بہر یہ جو ہے وہ باہر نکلے اسی داسی کی کیفیت میں ایک پہاڑ پر چڑھ گئے پہاڑ پر گئے تو وہاں جا کر بیٹھ گئے یہ غور کر رہے تھے کہ یار اتنی عمر ہو گئی اب میں نے علم دین حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب کہاں میں اس میں آگے بڑھ سکتا ہوں اور کہاں اتنا آگے یاد نہیں ہوتا بوڑھے توتے نہیں پڑھ سکتے یہی خیالوں میں گھومے تو وہاں ایک جہاں بیٹھے تھے حسن اتفاق پانی کا چشمہ تھا تو پانی کا چشمہ تھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایسے خیالوں میں توجہ گئی کہ یار یہ پانی کا جو ہے نا وہاں سے قطرہ رس رہا ہے وہاں سے قطرہ ٹپکے وہ نیچے گرے ایسے خیالوں میں تھے تو خیالوں خیالوں میں انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا اس کو قطرے کو قطرہ گرے اور نیچے اب نیچے توجہ گئی تو چٹانی پتھر تھا پہاڑی پتھر بہت مضبوط ہوتا ہے بہت زیادہ مضبوط ہے وہاں سے جو کترا مجھے پہاڑی پتھر پہ گرے نا تو انہوں نے اس مقام پر دیکھا کہ وہاں پر گڑھا سا پڑا ہوا ہے کھڈا پڑا ہوا ہے تو غور کیا کہا اچھا پانی جیسی اتنی نازک اور حقیر چیز اور اتنا نندا سا کترا اتنا نرم اور نازک انگلی لگاؤ تو بہہ جاتا ہے ڈھل جاتا ہے تحلیل ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور پہاڑی پتھر چٹانی پتھر اتنا مضبوط پتھر مستقل ایک, ایک قطرہ اس پر پڑتا رہا تو یار اس کو اس میں شگاف ڈال دیا اس کو چیٹ دیا اس میں گھڑا کر دیا تو اگر استقامت سے میں بھی کوشش کروں تو کوئی عجب نہیں ہے کہ بھلے بھوڑا ہوا تو کیا ہوا بھلے عمر زیادہ ہوگی تو کیا ہوا میں بہت بڑا عالم کیوں نہ بنوں بس وہ عزم لیا انہوں نے اور پھر ایسی استقامت سے کوشش کی ہے کہ آج دنیا میں علامہ کفالشاشی علیہ رحمہ کے نام سے جانتی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی استقامت کی نعمت سے مالا مال فرمائے ودی غالی شدہ رشی کیا ہے الحمد للہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و حال, آپ حال حلو حلو حلو اللہ کئی الحمد الحمدللہ رب العلم اللہ تعالی کی کروڑ رحمتیں رمضان مبارک پیارا مہینہ جانب سے آزادی کا جاری ہے اللہ تعالی بس اپنے کرم سے بے حصا اس کو یوں سلانی کی کوئی خاط فضیلات کو بیچارے کو یہ جا کے بچنے کا آدمی ہوتا ہے سونے کا آدی نہیں ہوتا شاید تو ہوتی ہوگی کہ نمایاں نہ ہو تو نمایاں ہو رہا ہے پانی کی بوتل نمایاں جاتی ہوگی نا تو ہم کمپنی کے نام سے ووٹ کرتے ہیں اگر کمپنی کا کوئی نام ہوگا نا تو وہ کمپنی کے ایڈورٹائزمنٹ ہوگی دعوت اسلامی کا یہ مندی چینل ایڈورٹائزمنٹ تو الحمد کرتا نہیں ہے تو یوں مطلب ہم وہ جو وہ بوتلیں بھی رکھے تھے منرل واٹر کی تو اس کی بھی جو ڈیزائننگ ہے نا وہ بھی کمپنی کا پتا دیتی ہے ہر کمپنی کی اپنی ڈیزائننگ ہے لیکن ایک لیبل तो دینے سے ہم توڑی ذہن بناتے ہو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے واقعی اور کوئی کیا وجہ ہوگی کہ اس مطلب ایڈورٹائزمنٹ سے بچنے کے لیے اس سے دوسروں کو بھی دیے ذہن جا سکتے نا کہ دعوت صاحب فلاح گمپنی کو سپورٹ کرتی ہے خواب اس لیے کوئی ایسا یعنی فیل کیا ہی نہیں جاتا الحمدللہ للہ ہر عاشقۂ رسول کے ساتھ سپورٹ نہ سپورٹ الیکشن ہوتا ہے تو سپورٹ کرتا ہے سلسلہ جاری ہے اگر اجازت ہو تو میں بیان کر دوں کو جی جی <سلام> <سلام> میرے لیے بھی سوال تیار کر کے رکھے ہیں آپ نے یہ مطلب یہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا یہ سوالات آنے شروع ہو گیا اللہ خیر کرے اللہ خطاؤں سے بچا کر رکھے فرمائے مدری جنگ کے ناظرین آپ کے لیے سوالات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور درست جواب دینے والوں کو قور اندازی میں شامل کیا جاتا ہے قور اندازی یہاں ناظرین کی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور جو فیضان مدینہ میں جو موتقفین ہیں ان کی بھی ہے اور جو بیرون شہر جو موتقفین ہوتے ہی ہیں ان کی بھی ہوتی ہے تو دو تین قسم کی یہاں پر وہ ترکیبیں ہیں قرآندازی کی اس میں حج کا ٹکٹ بھی ہے عمرے کا بھی ہے اور بغداد محلہ کے سفر کا بھی اس میں ٹکٹ موجود ہے تو ہم نے تین قرآندازیاں رکھی تھیں پہلے عشرے کی دوسرے عشرے کی اور تیسرے عشرے کی تو یہ انشاءاللہ تیسرے عشرے کی چاند رات کو انشاءاللہ یہ ہوگا کہ وہ چاند رات کو بھی مدری مذاکر ہم کریں گے انشاءاللہ نام جی, جی پچھلے سال بھی کیا تھا لیے لیے لیے نمبر سوال نمبر ایک جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا سوال نمبر پہلا سوال یہ ہے جو حکومت کی مشغولیت اب یہ آسان تھوڑا سا نہیں کیا گیا یعنی جو حکومتی کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا دوسرا سوال نماز کی کتنی شرائط ہیں یاد رہے یہاں کون کون سی شرائط ہیں یہ ابھی آپ سے نہیں پوچھا گیا نماز کی کتنی شرائط ہیں آپ نے تعداد بتانی ہے تیسرا سوال وہ کون سے بزرگ ہیں جن پر کشف کے باعث لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے اب کش بھی تھوڑا مشکل لفظ ہے یعنی جن پر کھل جاتا تھا کشف کھل جانا ظاہر ہو جانا تو بعض بزرگوں کو یہ حاصل ہوتی ہے ان کے درجے ہوتے ہیں کہ ان پر مطلب کہ وہ کچھ <سلام> ہمی جو, جو ہمیں نظر نہیں آتا وہ ان پر نظر آ جاتا اچھا کشف دا دا کی اس کو آپ یہ صوفیاں تصوف کی ایک اصطلاح سمجھ رہے ہیں کش تو ہم کسی صوفی صاحب نے یہ لکھا ہوگا شاید ہو سکتا ہے تو چونکہ ناظرین میں تھوڑا جتنا آسان کر کے ہم دیں گے تو اتنا فائدہ ہوگا تو تین سوالات آپ کو ہم نے بتائیں تینوں سوالات کے درست جواب ایک ہی میسج کے اندر آپ بھیجیں نمبر آپ مدری چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اور درست جواب ہونے کی صورت میں آپ کا نام پورا اندازی میں لے لیا جائے گا انشاءاللہ استقامت پر ذہن لینے کا وہ تھا کل آپ نے بہت پہلی مدنی فون دیا تھا نصیحت فرمائی تھی محت قسم کے تعلق سے تو ذہن میں یہ بھی کہ چونکہ آخری دن ہے نا تو اس میں جو الحمد بہت زیادہ جو ہے وہ عبادتوں کا یوں سلسلہ ہوتا ہے تھکاف میں موتر کی سین بیٹھ جاتے ہیں تو اگر یہی فیل کنٹینیو ہے آگے بھی آنے والے جو زندگی ہے غیر رمضان کے جو عیاض ہیں ان میں بھی اگر کاش استقامت کی نعمت نصیب ہو جائے عبادت کے تعلق سے تو مدینہ مدینہ مدینہ وغیرہ اپنے بہت سمپل سے بات عرض کر دوں آپ میرا اگر ہم نے اس ماہ رمضان سے فائدہ اٹھا کر صحبت بدل لیے تو انشاءاللہ کنٹینیو ہو جائے گا یہ تو آپ نے راز کی بات کر دی اور آپ اگر صحبت وہی ہے تو ٹیمپریری طور پر ہمارے دوست وغیرہ چونکہ جب ہم بھی ماحول میں نہیں تھے دعوت اسلامی میں تو یہی رمضان مبارک میں ٹوپی پہن لیتے تھے ہمارا وہی ہلیہ تو چلتا ہی تھا کبھی گاڑی میں بیٹھے تو ان دنوں میں گانوں کی کسیٹیں نکال کے نتوں کی کسیٹیں لگا دیتے تھے رمضان مبارک میں کرتے رہے ہم زندگی گزاری ہے کی چپی چیز نہیں ہے اور رمضان مبارک میں ٹوپی لے لیتے تھے پینٹ شرٹ پہنتے تھے تو شرٹ باہر نکال دیتے تھے اندر ڈالنے کے بجائے پینٹے نیچے سے وہی جیسا آج کل فولڈ کرتے نہیں کرنی چاہیے فولڈ کر لیتے تھے اس وقت پینٹے آگے سے وہ سا پمپ آف نکلا ہوا چھجا وچا نکلا ہوا ہو بعد بھی نظر آتے ہوں تو یوں سب کرتے تھے تو یہی ہماری گیدرنگ ہوتی تھی جب رمضان مبارک جب رخصت ہوتا تھا اسی میں راتوں کو عید کے لیے کپڑے خریدنے مارکیٹوں میں چلے جاتے تھے اور وہ اس وقت ہو سکتا ہے کرکٹ بھی چلتی ہو اور نہیں میں تو نائٹ ویج کھیلتے کھیلتے تو ماحول میں آیا ہوں اچھا تو یہ تھا پھر گھومنا پھرنا ہو تو یہ سب مطالعہ جو ہے جو مطلب جو آج سے زیادہ ہی کچھ ہوا ہوگا کم ہونے کے چانسز تو کم ہی لگتے ہیں تو اب چونکہ گیدرنگ تب بھی نہیں ہوتی تھی اب عید آتی تھی تو چاند رات کو وہی اللہ اور پھر عید کے روزہ شلوار پہننا ہوتا تھا عید کے روز نہیں اصل میں عید کی فجر کی نماز کے تو آج بھی آپ دیکھیں ٹھکانے نہیں ہوں گے لوگوں کو اللہ ہمارے حال پہ رہے فرم عید کی نماز کے لیے پھر کتا شلوار الگ ہوتا تھا ٹھیک ہے اور اس میں سب وہی پھٹا نہیں چلا چل رہا ہے وہ اچھا چلتا ہوگا ولہ عالم اتنا زیادہ نہیں ہے تجربہ دیکھنے کا ہے مگر اتنا زیادہ نہیں ہے اس کے بعد یہ کہ پھر گھر آ جاتے تھے عید وغیرہ ملتے تھے اور دوپہر کا ٹائم ہوتا تھا تو پھر دوستوں میں نکلنا ہوتا تھا تو پھر اس کے لیے پینٹ شرٹ وہ مائی کی دکان بھی بات کھلی رہتی تھی سلول کی تو پھر عید کا جو بالکان نی, سٹائل ہے وہ بعض لوگ خوشسمتی کے ساتھ رمضان مارک میں شیو نہیں مناتے مگر بد قسمتی کے ساتھ عید کے دو دن کو شیو منانی ہوتی ہے یہ سوچ کر کے میں ہم شیو منا کا زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے اور آج کل چونکہ شیو بنانے کا سلسلہ تو کم ہو گیا ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی فلموں میں اور اداکاروں میں یہ ہوا ہے کہ ہلکی ہلکی شیو رکھنے کا آج کل شاید لگتا ہے فیشن چلا ہے نوجوانوں نے ہلکی ہلکی شیو رکھی ہیں اور وہ بھی یہی مطلب کہ ان کو داڑھی منڈانے کی ہلکی ہلکی داڑھی رکھنے کے شیو بنانے کا جو کانسیپٹ ہے وہی ہے کہ میں اچھا خوبصورت نظر آؤں فیشن یہی ہے تو یہ بھی وہ بھی گناہ یہ بھی گنا تو پھر وہ یہ ہے تو وہ عید چاند رات کو پھر دوبارہ کوئی اس طرح کا کوئی الٹا سیدھا کریں گے اور نئی شیونگ کریم خریدی ہوگی اور نئے ریزر خریدے ہوں گے نئے اسٹائل تلاش نیا اسٹائل تلاش کر رہے ہوں گے اور یہ ہوگا بدقسمتی کے ساتھ عید کے روز فلمیں پہلے تو لگتی تھی نہیں نہیں اس بار تو سنا سنیما گھر بھی بڑھ گئے اور نئی نئی فلمیں لگیں گی ان کی ٹکٹیں خریدی جا رہی ہوں گی تو اون لائن بکنگ ایڈوانس بکنگ ہوگا یعنی آپ یہ سوچ لیجئے کہ رمضان مبارک میں بھی کیونکہ صحبت آپ کی نہیں بدلی تھی نا تو عید کی یہ تیاری ہو رہی ہے اور آپ راتوں کو جو کچھ کر رہے ہیں تو اب رمضان مبارک کے جانے کے بعد آپ سوچیے کہ آپ چینج ہو جائیں گے تو چینج ہونے کا جو ٹائم یہ تھا کہ مطلب کہ جب چلتی ریل کو چلتی ریل اس وقت تک مطلب کہ وہ نہیں تھی اس کا ٹریک بدلنا پڑتا ہے ٹرین کو ادھر جانا ہے نا اور پٹری یوں جا رہی ہے اس طرح چلتے چلتے بولے کہ ٹرین یوں چلے جائے گی نہیں ہوگا جب تک کہ ٹریک نہیں بدلے گا ٹریک بدلنے کے لیے مہینے کا اس خوبارہ خوبصورت مہینہ آیا اس سے فائدہ اٹھائی اپنا ٹریک بدل کر سیدھا مدینے کی طرف جو پٹری جا رہی ہے نا اس کی طرف آلو چل پڑی ہے یہ میری مدنی نتیجہ ہے رما معاشقان رسول کے لیے خواب مدنی چینل پر یا سوشل میڈیا پر ہیں اگر آپ نے اپنی بری صحبت بے نمازیوں کی صحبت اور فلمیں ڈرامے گانے باجے داری منڈانے والے فیشنے کرنے والے خشخشی داڑھی رکھنے والے اور اس طرح کی بے پردگی کرنے والوں کی غالم گلوچ کرنے والوں کی اور اس طرح غیر شرعی امور میں مبتلا ہونے والوں کی صحبت کو نہ تھوڑا ماہ رمضان میں تو اب یہ سوچنا کہ میں رمضان مبارک میں جو تھوڑا بہت کرتا تھا یہ بھی ختم ہو گیا تو یہ تو ڈیفینیٹلی کہ اب تو شیطان بھی پھر آزاد ہوگا تو وہ ابھی اپنا دعو کھیلے گا اس لیے بری صحبت کو چھوڑ کر اچھی صحبت اختیار کر کے عاشقان رسول کی صحبت میں آئیے نیکوں کی صحبت میں آئیے دعوت اسلامی کی صحبت میں آ جائیے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر رمضان المبارک کی جو برکتیں سمیٹی ہوں ان کو لینا شروع کر دیجیے کوئی املی ایسا کوئی سب سے شوٹ کوئی متبادل دیجیے نا جیسے بزرگوں کے بارے, جی بارے جی میں جی میں جی جی رمضان عبارک سے پہلے دعا کرتے تھے اللہم بلگنا رمضان اللہ عملے ठीक رمضان نارا مدان اللہ ٹھیک ہے رمضان عبارک کے آمد سے پہلے کیا دعا کرتے تھے اللہ, اللہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتی تھی نا جی جی دی دی دی ان کی دعا میں دوبارہ یہ حصہ آ جاتا تھا اللہ بلے رمضان اللہ میدان اللہ پورا سال رمضان کو یاد کرتے تھے یا اللہ رمضان سے ملا تھا اللہ تب یہ رمضان جا رہا ہے تو چاند رات سے ہی دعا شروع کر دیجیے گا اور لوگ رمضان تو پورا سال رمضان کی یاد ہوتی رہے گی تب جو ادھر رہے جو افعال کرتے رہے نیچے کرتے رہے جو وہ دہارو حالی سب میں ترغیب کی یاد رہا ہوں میں کیا کر رہا تھا کہ جو آخری روزے کی جو اس افطاری کا جو وقت تھا نا جی جی مثال کے اس وقت انتیس کو ٹھیک تو پھر میں اپنی گھڑی میں جو یہ گھڑی ہے نا جی جی یہ اتنی مہنگی نہیں ہے گھڑی سی سیری بات ہے گھر اتنی مہنگی نہیں ہے لیکن امی تو سنت دیسی گھڑی میں اسی ہے میں سادہ حد بھی نہیں ہوں لیکن مجھے سادہ پسند ہے لوگ دعا کرے میں سادہ ہو جاؤں تو یہ گھڑی مطلب تو یہ گھڑی صحیح ہے سن بتی بھی جلدی ہے اور الارم بھی ہے مہنگی سے مہنگی گھڑیوں میں نہ بتی جلتی ہے نا الارم ہے مگر ہمارا گزارا اس میں کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں میں الارم سیٹ کر لیتا ہوں okay, اس وقت okay. کے آفتاب کا اس کی اچھا حکمت ہے بس یہ الارم روز بچتا رہے گا تو رمضان کی یاد آتی رہے گی وہ وقت تھا کہ رمضان گیا تھا وہ وقت تھا کہ رمضان گیا رمضان بھی اب جا چکا ہے پھر یہ پڑھتے رہتے ہیں تو یوں تو رمضان اللہ کرے ہمیں رمضان سے سچی محبت ایسے کچھ وہ کیفیات اور اس کا جو خود فائدہ یا نفع جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیے کہ مثال کے طور پر یعنی دو تین ماہ گزرے اور یہ الارم بج رہا ہے روز بج رہا ہے آپ کو اپنی طبیعت پر کوئی ایسا اثرما ہو اور جو ایکسپیرینس آپ شیئر کر سکیں بدمی چلن کے رمضان مبارک کی یاد تو آپ کو الدست ہی دے گی رمضان مبارک جب بھی یاد آئے گی آپ کو لطف سنت کا ایک کلام جو ہے نا کہ وہ صلی اللہ تعالی محمد مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا اس کو موبائل فون میں سیو کر لیں آپ کے پاس عموماً تو اس طرح کے موبائل فون ہیں جن میں یہ چیزیں سیو ہو جاتی ہیں اور وقتاً فوقتاً سنتے رہیں تو ماہ رمضان کی یاد آتی رہے گی ان شاء الله و اللہ جیسے اب <diary> سوالات کا سلسلہ غیر رسمت ہی صحیح شروع تو ہو ہی گیا تھا تو میرے خیال ہے اگر ایک دو سوال اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیے پوچھیں ہیں ماشاءاللہ یہ بتائیے کہ آپ کو مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے کیا پہلے دن سے ہی آپ امیر اہل سنت کے ساتھ تھے یا نہیں ساتھ ہونے سے کیا ہے مرید جو مرید ہوتے ہی دعوت اسلامی میں ہوں میں دعود اسلامی میں آنے کے بعد مرید نہیں ہوا ہوں اور میں مرید ہونے کے بعد دعود اسلامی میں آیا ہوں دانش بندارا اشارہ کافی ٹھیک ہے نا صحیح تو پہلے میں مرید بناؤں میں مریدی کی عمر کب شروع ہوئی صحیح ہے 1991 رمضان ہی کا مہینہ تھا اللہ اللہ اعتکاف کے دن تھے نہیں ابھی اعتکاب شروع نہیں ہوا تھا اور یہ غالبن ہوگی بات دس اور پندرہ رمضان کے درمیان شاید ہو سکتا ہے کہ میں مرید بناؤں شہید مسجد خراب کراچی میں مسر کی نماز کے بعد اچھا یہ جو راز ابھی آپ نے بتایا نا کہ میں دعوت اسلامی میں آ کر مرید نہیں ہُوا مرید ہو کر دعوت اسلامی میں ہُوا یہ شاید میرے سوال سے جو ہے نا کچھ آپ کو یہ لے کے جا رہے تھے دب گئی ہونے کے دبیے تو اچھا یہ ایک بات بہت سارے سامان اچھا ایک بات یہ بتائیے یہ پوچھا ہے کسی نے کہ پہلے پہلے جو چینل کے جو مبلغین ہوتے تھے وہ بھی بیان میں وقتاً کی سزائی بلند امیر اہل سنت کی مدنی مذاکرے آمد کے موقع پر بھی یہ سدائے ہوا کرتی تھی اب یہ کیوں نہیں ہوتا استقبال پر ذکر اللہ کرنے پر کیونکہ ذکر اللہ کرنے کے باعث مواقع ہیں اور ذکر اللہ کرنے کے بعد مواقع نہیں ہیں اوکے okay. تو کسی کی آمد پر اس طرح ذکر اللہ کرنا نعرہ تقبیر اللہ و اکبر وغیرہ یہ ہمارے چونکہ ایک معروف عرف ہے تو اس کے متعلق کلام نہیں کرا لیکن جرنلی کسی کے آنے پر اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرنا اسکر اللہ تو اللہ اللہ اللہ تو اس پر علماء نے کلام کیا جاتا اس کو بھی رتوا دیا گیا ہے یہ وجہ اچھا یہ بھی الحمدللہ حسن دعوت اسلامی ہے شریعت شریعت ہمیں بلد. یہ نہیں دیکھے یہ نہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا بہت سمپل اور سیدھی سی بات ہے دعوت اسلامی کے بیہا پر ارس کر رہا ہوں یہ نہ کہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو جو بھی دعوت اسلامی کے کسی بھی عمل پر یا کسی بھی کام پر اگر آپ کو کوئی تشویش ہے تو آپ شرع طور پر ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کا یہ فلاں عمل خلاف شریعت خلاف سنت یا مقاصد شریعہ سے ہی اگر ہٹ کرے تب بھی آپ ہمیں اطلاع دیں اللہ اللہ ان تبارک و تعالی ہمارے پاس پورا مفتیان کرام کا پورا بورڈ ہے ہے پورا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مدد سیفتا قائم علماء مفتین کرام قائم ہم انشاءاللہ ان سے مشاورت کریں گے آپ کی بات درست ہوئی سانس بعد میں لیں گے پہلے اپنا عمل بدلیں گے کیا کہنے, کیا, کہنے کیا کہنے مدینہ مدینہ کہ اس سے مبارکباد دینا کیسا ہے بزرگوں کا عرف ان کے لیے عید کی رات ایک خوشی کی رات ہوتی ہے کیا ہوا اس مبارکباد دی وہ تو ہے نا میں ایک عالم صاحب کو سنا تھا اس طرح کہ وہ کم نیو متنوع ہے تو اسی لیے کہ یہ چونکہ محبوب علیہ سلاۃسلم کی لکھا کی رات ہوئی ملاقات کی رات جی جی جیس تو بزرگ اس لیے تو یہ شاید ان کو کنفیوژن یہ ہوتا ہوا کہ یہ تو دنیا سے جانے کی اور پردہ فرمانے کی جو ہے وہ رات ہے تو اس موقع تو تین دن ہے نا روق تھوڑی تھی اور ہے مبارک کا مطلب برکت سے بھری تو برکت سے تو بھری ہوئی تو یہ موقع ہوتا ہی اچھی ہوتی ہے کوئی حرج نہیں ہے میں نے شریعت نے منع نہیں کیا اور کوئی حرج بھی نہیں ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے سمجھ میں نہ آنا یہ تو کوئی حل نہیں ہے نا ٹھیک ہے ایک دو اور انٹرسٹنگ کوششن وہ تھوڑی دیر کے لیے رکھتے کلام کی طرف توجہ کریں یا جو اور کوئی آپ متنف شیئر کرنا چاہیں اس موقع دل خراش خبر ملی اچھا ایک والد بیٹی نے کوئی عید کے کپڑوں کی فرمائش کی ہوگی انہی دنوں, دنوں میں دنوں میں ٹھیک ہے اور بیٹی ہے ضد کی ہوگی ٹھیک تو باپ کو غصہ آ گیا ہوگا غصہ میں مطلب بندہ یوں کوئی بہت بڑا اٹینڈ کرنے نہیں آ رہا غصہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں اس بیچارے سے بیٹی کا قتل ہو گیا इندہ इندہ. इन्णा. इन्णा. اور ماں کو بھی زخمی کر دیا گسا آ گیا ہوگا کہتے غربت کی وجہ سے اس طرح مطلب بیٹی نے ڈیمانڈ کی ہوگی بولے نا وہ نئے کپڑے چاہیے وہ نئے کپڑے چاہیے نئے کپڑے چاہیے سمجھا رہا ہوگا نہیں نہیں اس وقت غصہ آ گیا ہوگا اور اس غصے میں اگر اس نے کچھ ایسا کیا اور بیٹی جان سے چلے گی بےچاری خیر اللہ کرم فرمائے بڑی مجھے دل خراش یہ خبر ہے اور جس غصے کی تباہ کریاں ہیں بیجا غصے کی یہ تباہ کریاں ہیں ان جذبات سے آتے ہیں یار بچے ہیں بچے تو ضد کرتے ہیں نا یہ کھانا ہے وہ پینا ہے یہ لینا ہے وہ لینا ہے ٹھیک ہے بچوں کو چاہیے بلکہ بچے تو کیا میں تو کہوں گا حالات اتنے عجیب ہیں میں تو تمام فیملی ممبرس کو کروں گا گھر کے تمام افراد مہربانی کریں ڈیمانڈ لیس ہو جائیں ڈیمانڈ لیس سمجھتے ہیں فرمائشوں کا سلسلہ موقف کر دیں جو دکھی سکھی ٹوٹی پھوٹی ہلکی پھلکی نرم ورم گھر میں گزارا ہو رہا نہ بھرا کرم چلائیں ایسی چاہیے تو فلاں چاہیے تو یہ چاہیے تو غذا اے سی چاہیے تو سوفے سے چاہیے تو فلاں ایسا چاہیے یہ ایسا چاہیے اللہ تعالیٰ خیر کرے پوزیشن ہوگی تو آدمی خود کر لے گا کچھ نہ کچھ اور نہ ہونے کی صورت میں لڑائی جھگڑا کر کے ڈیمانڈ کر کے ضد کر کے ناراض ہو کر اس نے تو یہ سیٹ سلا دی, سیٹ دیتی اپنے بیوی کو تم تو سیٹ لا کر نہیں دے سکتے اس نے تو اتنی برانڈڈ سوٹ دلاتی اپنی بیوی کو اور اپنی بہنوں کو تم تو یہ نہیں کر سکتے شادی ویاپہ بھی, بھی یہی ہوتا ہے کہ تیری تو شادی ہو رہی ہے بہنوں کے لیے تو کچھ کر ماں کے لیے تو کچھ کر ارے بھائیو کیا میرے کچھ کر لے بہت ہے, شادی کتنی مہنگی ہو گئی ہے ماں کو کیا ضرورت ہے کہ بیٹے تھے करने کرنے کی خوشی سے بیٹا کچھ بھی دے دے بہنوں کو دے ماں کو دے جس کو بھی دے لیکن ہمارے और رواج اور رسمیں بنا دی گئی ہیں ایک نوجوان سے میری بات ہو رہی تھی شادی کے حوالے سے شادی کرنی ہے تو ضائع اس کے لیے تو خالی گھر کو دینے کے لیے مجھے لاکھوں روپئے چاہیے کہ بہنوں کو یہ دینا ہے بھائی کو یہ دینا ہے ماں کو یہ دینا ہے پھوپھی کو, کو یہ دینا ہے ان سب کو یہ دینے میں ہی میرے دو چار اتروں کو دعوت دیں سارے خاندان والے بولیں گے اس کو بھی ہم بلائیں گے اس کو بھی بلائیں گے اس کو بلائیں گے تو بہنوں کے دوست الگ ہوں گے تو بھائیوں کے دوست الگ ہوں گے تو ماں باپ کے دوست الگ ہوں گے تو میرے دوست الگ ہوں گے تو خاندان رشتے دار کیوں ہم سب کی دعوت میں گئے نا تو ہم بھی تو سب کو بلانا پڑے گا اب سب کا خرچہ تو وہی دے گا تو پتہ چلا ہزار کی تو دعوت ہو گئی ہزار کی دعوت بھی ہزار روپیہ کھانے پر ہول سب لگ گیا تو یوں لاکھ تو اس کے یوں ہی نکل گئے تو یہ مطلب کہ اس طرح ہوگا تو کیسے کام چلے گا تو نوجوان شادی نہیں کر پاتے اور اس طرح کا سلسلہ ہے شادی کے بعد پھر یہ کہ جو آئی ہوئی ہوتی ہے اس کے اللہ کرے مت سوچو پھر وہ کرزے وہ مطلب کہ اس کی طبیعت میں سادگی ہو اب یہ کہ شادی شادی ہے تو میں تھا ڈیمانڈ سے یہ ڈیمانڈ سے بعدوں کا جھگڑے ہوتے ہیں یہاں بیوی بی میں طلاق کے ہو جاتی ہیں اور کچھ نہ کچھ رنجیت کی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی چاہیے تو پوزیشن عموماً گھر والے کے سامنے ہوتی ہے بچوں کی بات الگ ہے دیکھیے میں ماں باپ بچوں کو نہیں پتا ہو تو آپ کی پوزیشن کیا آپ کی پوزیشن کیا نہیں ہے پلیز بچوں کے لیے تھوڑا سا آپ ایزی ہو جائیے اور اگر بچے ڈیمانڈ کر ہی بھی رہے ہیں تو محبت سے پیار سے سمجھا کر اگر غصہ آ رہا تو گھر سے نکل جائیے وہاں مت مت رہیے ایزی ہو جائیے خدا را اپنے بچوں کو قتل مت کیجیے نہ غصے میں آ کر نہ بھوک کی وجہ سے نہ کسی ڈر خوف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رسک کا مالک ہے وہ رسک دینے والا ہے مہربانی کریں خبر تو ہو سکتا ہے کہ شاید لاکھوں نے پڑھی ہو میں نہیں جانتا مجھے تو ابھی یہاں آنے سے پہلے یہ خبر دی گئی ہے اور لاکھوں نے پڑھی ہو لیکن پڑھنے کے بعد عموماً ہوتا یہی یہ ہم پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد کیا او یہ تو کام تھا یہ کو کرنے کا تھا اللہ نہ کرے یہ کسی پر بھی آ سکتی ہے اس لیے ہم خبر کو بنیاد بنا کر مدنی پھول بیان کرتے ہیں یہ دعوت اسلامی کا انداز ہے ہم خبر بیان کرنا محض ایک واقعہ بیان کرنا ہمارا کبھی مقصد نہیں ہوتا اس واقعے کے ساتھ چکے ہوئے ہمارے لیے اسباق ہوتے ہیں مدنی پھول ہوتے ہیں کچھ عبرت کے ہوتے ہیں کچھ سبق کے ہوتے ہیں کچھ حیرت والے بھی ہوتے ہیں تو یہ چند آ, چیز آ, باتیں میں نے ارض کی ہیں آپ چاہیں تو ہم کو کال کر سکتے ہیں اس طرح آپ اپنے تاثرات اپنے جذبات ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں مگر یہ جو کچھ بھی ہے درست نہیں ہے مجھے بہت عجیب لگا یہ، یا بھی آپ دونوں کو میں نے دیکھا کہ بالکل ایک شاکنگ نیوز ہے نا جی جی ہلکا لگا, باری باری لگا دی باری یار باری یہ ہو گیا تو ظاہر ہے کہ جہاں جن جن کو پتا چلے گا ان کے لیے ایک صدمے کی تو بات ہے ہی اللہ خیر فرمائے اصل میں کا جو, جو ہے نا ذہن یہ بھی اس طرف ابھارتا ہے یعنی کہ مقابلے کا ذہن ان کے پاس اگر بہت قیمتی سوٹ ہے تو مجھے خام ولا اور آگ بالا ہونے کا کوئی شوق سلائی گھروں میں بھی یہ اس طرح کا ہوتا ہے بچوں میں کو بچے میں دیکھا جائے پہلے کیا اسکولوں میں آپ دار المدینہ چلا رہے ہیں جی جی آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے اسکولوں میں کچھ طرح کی دین تو بچے اپنے جو نی... وہ گھروں کے پہن کر آتے تھے تو اس سے بچوں میں کمپلیکس پیدا ہوتا تھا ایسا سے کمتری پیدا ہوتا تھا کیونکہ جو غریب کا بچہ ہوتا تھا اس کے کپڑے نارمل ہلکے ہوتے تھے جو تھوڑے کھاتے پیتے لوگ تھے تو ان کی بچیاں اور بچے ذرا سچ کے آتے تھے تو کمپلیکس ایسا سے کمتری فیئر کمپلیکس ایسا سے کمتری کا جذبہ پیدا ہوتا تھا بچوں میں تو یوں تعلیمی اداروں میں پھر جہاں یہ تھا پھر آپ لوگوں نے ایک اسکول یونیفارم میں آئے اب دیکھو اسکول کا یونیفارم امی ہو یا غریب ہو سب کا سیم ہوتا, ہوتا, ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ نہ یہ احساس تو یہ مدعے میں ہوتا ہی ہے تو بچپن سے ہی بچوں کی تربیت ہو ہماری تربیت ہو کہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں دینی معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں یہ سے کمپنی سے بچائے گا ایسا سے برتری سے بچائے گا یہ ناشکری سے بچائے گا یہ غصے سے بچائے گا یہ سمجھیے کہ بہت سارے مسائل سے ہم کو نکالے گا کہ ہم اپنے آپ کو جب بھی تقابل کرنا ہے تو نیچے والے سے کریں اوپر والے سے کبھی بھی اپنا تقابل نہ کریں اوپر والے سے تقابل کرنا ہے تو اس کی دینی اور اخروی معاملات کی تیاری کی طرف دیں کہ اتنا نیک ہے پرہزگار ہے متقی ہے نمازی ہے ماشاءاللہ سنتوں کا فکر ہے میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں کیا بات ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے حالات واقعی اتنا گفتہ ہیں ایک کلام ذہن میں آیا ہے کا بگڑا جاتا ہے کھیل میرا اور قانب بہت برا حال ہے اب کوئی غربت کی وجہ سے مر رہا یا مار رہا ہے کوئی دشمنی انتقام کی وجہ سے مر رہا ہے یا مار رہا ہے کوئی فرمائشیں پوری نہ کرنے پر مر رہا ہے یا مار رہا ہے تو بڑا عجیب و غریب ماحول ہے ہمارے یہاں بھی اور قرضے اور پریشانی اور نا جانے کیا کیا چیزیں کیا کیا آفتیں کیا کیا مصیبتیں ہمیں مطلب کے گھیرے ہوئے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تو من کے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک نظر عنایت پڑ گئی تو میرا پار ہے انشاءاللہ عز وجل يا مولى الحبيب صل الله, الله عنا عنا محمد ورنا هذه واصحابي هم جاء میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو मैं दो मैं दो मैं दो मैं दो سے کون سا ادھر کے جائے گا اے اے ایسے ایسے ہزار ان ہے کہ ہم بہت دور ہوں لیکن ایک غلام ایک امتی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور باندھ کر دربار کا تصور باندھ کر کہ میں تصوری تصور میں ارب پا رہا ہوں عرب ہو یا دور ہو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کی سنتے ہیں اعلی دمامل سنت لکھتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لاڑنے کا رامت پہ لاکھوں سلام تو ان کے تو صدقے میں ان کے کئی اشاک دور و نزدیک سنتے ہیں ہم اپنے گناہوں کے سبب اپنی کیفیات کے سبب ہم تو دور ہیں ہم دور ہیں لیکن وہ اپنی شان کے مطابق وہ تو قریب ہی ہے مومنی سے تو بہت قریب ہیں تو آکا صلی اللہ تعالی وسلم کی وارگاہ میں عرض کرنا عجیزی کرنا ان کی ساری کرنا آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنا گزارش کرنا ایک وہ وقت اصوائے کرا مل مردوان وہ جب پر ہی, کوئی پریشانی کوئی سی چیز آتی تو کیا تھا یار اٹھتے رہے سیدھا رسالت وار گیا آقا کی بارگاہ میں آ کر ارض کرتے تھے تو آکا یوں ہو رہا ہے آکا یوں ہو رہا ہے یعنی تکلیف ہی ہوتی تھی تو آقا کی وارگاہ میں آ کر ارد کرتا آنکھ میں تکلیف ہے آ ہاتھ تکلیف آقا یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے بچے کو یہ ہو رہا ہے آکا بچے کو یہ ہو رہا تو طبیبوں کے طبیب ان کے درمیان میں تھے ابیب نبیب ان کے درمیان میں تھے تو ان کو تو کوئی د... کیا تھا کچھ ہوتا تھا بس بارش نہیں ہو رہی ہے بارگاہ سالن حاضر ہو گئے آقا دعا کرے بارش ہو جائے بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے آقا دعا کرے بارش زیادہ ہو گئی ہے آقا ایسا کرے کہ بارش یہاں ہو وہاں نہ ہو اب سوچیں अब... تصورات کیسے تھے صحابہ کرام علی میرے مردوان کے یہاں آقا بارش اتنے سے مو اس کی ادھر نہ ہو آکا ہی ارد کر دیتے تھے اللہ کے حضور یا اللہ یہاں یہاں بارش برسا یہاں یہاں بارش نہ بڑا تو جہاں فرماتے وہاں بارش ہوتی جہاں کہتے نہ ہو وہاں بارش نہ ہوتی تھی आल्ला. تو جن کی مرضی خدا نہ ٹالے جن کی مرضی خدا نا خدا نہ ٹالے میرا ہے وہ نام دار آکا یہ آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم بارگاہ الہی اجزب اجلّہ میں عرض کریں اور آپ کی عرض اور آپ کی دعا قبول نہ ہو تو وہ اعلیٰ نا عنایت کا جوڑا کیا ہے دن بن کے نکلی دعائیں وہاں ایجابت کا صحرا عنایت کا ایجابت کا صحرا عنایت عنایت کا جوڑا ایجابت کیسے قبول کرنا یعنی کہ قبول ہو جانا نا مان لیا قبول کر لیا اجاب و قبول تو ایک طرف سے اجاب ایک طرح سے قبول, قبول, ہے. قبول ہے تو اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا عطاؤں کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا محمد اجابت نے جھک کر گلے, گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا دعائیں محمد He ان شاء اللہ تو ارشد یہ آپ تو اس وقت وجود ہمیں بھی اس طرح کی وہ انداز اخبار اختیار کرنا اب نہیں ہے جس کے بعد پیسے مدینے نہیں آ سکتا تو کیا کرے گا بار رسالت سالت نہیں کرے گا نہ ٹکٹ ہے نہ ویزا نہ پیسے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں دور ہوں آقا تم تو ہو میرے پاس تصور کے راستے پر نہ اس پر ٹکٹ کی ضرورت ہے نہ ویزے کی ضرورت ہے نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے تصوری تصور میں پہنچ جائے مدینے کام بھلے ہیں بھیجتا ہوں با زبان باہری تو میں سلام, میں سلام بھیجتا ہوں کبھی خود, خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی جو خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدی جاتا میں جو یوں شاء اللہ مدینہ پہنچی جائیں گے کی کاش جو یادیں مدینہ میں روتے تو کچھ اور بات ہوتی ہے صلی اللہ ماشاء اللہ امیل سنت کی بھی زیارت ہو رہی ہے امیل سنت کے ساتھ مدنی منع مدنی منیوں کی مدنی منی کی بھی زیارت ہو رہی ہے ماشاء اللہ تھوڑی دیر میں حسب معمول حسب حالت حسب سابق حالت حسن رضا سونے علی رضا اب یہ بڑے آتے ماشاءاللہ رہتے ہیں پاپا کے قدموں میں تو ان کو سونے پر استقامت ہے ان کو رونے پر استقامت ہے فی الحال تو دونوں استقامت کے ساتھ اپنا معاملہ لے کر چل رہے ہیں اللہ خیر فرمائے سلو الحبیب اللہ تعالی علی محمد محمد اب ان اب انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ بھی شروع ہوگا اور انشاءاللہ شاء کے عمدہ اور بڑے پر ذوق پرسوس بات تو بڑے پرسوس تاثرات بھی ہوتے ہیں اور بڑے ایمان افروز تاثرات بھی ہوتے ہیں اور بڑی مدنی انقلاب جیسے برپا ہو رہا ہوتا ہے ایسے تاثرات بھی ہوتے ہیں کچھ جذبات ہی ہوتے ہیں کچھ چل رہے ہوتے ہیں تو اپنی اپنی کیفیاتیں تو انشاءاللہ وہ بھی کچھ لمحوں کے بعد ہم مدنی چین کے ناظرین کو دکھائیں گے ان شاء اللہ اللہ, اللہ علیہ سبلو البیب جیسے میں نے پچھلے دنوں بھی ارض کی تھی کہ ماشاءاللہ اللہ یہ جو بچوں پر شفقت اور نرمی پیار اور محبت والا جو انداز ہے ہمتوں کی طرح بڑھیں تو یہ پیار اور نرمی اور محبت والا انداز ہے یہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کوئی بھی ہو چاہے بھلے والد روزانہ گھر جاتے ہیں اور بولے روزانہ گھر جاتے ہیں کیا روزانہ پیار کرنا یہ تو کوئی بات تھوڑی روزانہ گھر روزہ ایک دن بچہ بولے گا یار ابو روز تو گھر آتے ہو کیا عزت کرنا ہے تو میٹر ہی نہیں ہے نا بچوں کا کام روزانہ عزت و تعظیم کرنا ہے ماں باپ کا کام روزانہ بچوں کو پیار اور محبت و شفقت دینا ہے تو روزانہ شفقت روزانہ وہ شفقت دینے سے تو اس شفقت وہ بینک میں پڑا ہوا بیلنس ہے جو روز خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا شفقت تو شفقت ہے جتنا دیں گے اتنی آگے تازی وہ محبت بڑھے گی اتنا پیار بڑھے گا تو شفقت دیا کرے محبت کیا کرے اور کوشش کیجئے حتیٰ ان کا ڈانٹ ڈپٹ سے چکھنے چلانے سے چٹ چڑھا پن سے اس سے اپنے آپ کو بچائیے تاکہ لوگ آپ کے قریب آئیں امیر سنت کے جو یہ دیکھیں مدنی فیضان مدینہ بھرا ہوا ہے دکھائیے فیضان مدینہ یہ ماشاءاللہ آپ کو فیضان مدینہ مین ابھی میرے سامنے وہ کوئی سکرین نہیں ہے لیکن یہ بھرا ہوا ہوگا اس وقت تقریباً فیضان مدینہ ہاں ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے انتظار کر رہے ہوں گے کبھی کہ سنت تشریف لائیں گے اور ماشاءاللہ ہم اسکرین پر وہ دے گا یہ بھرا ہوا فیلانہ مدینہ بابا کا انتظار کر رہے ہیں آپ انتظار کر رہے ہیں حالانکہ اتنی ملاقاتیں بھی نہیں ہے ہر ایک کی ملاقات نہیں ہے نہیں ہے لیکن دیکھیے بگی ملے بھی صرف ایک شفقت محبت کردار لوگوں کو کھینچ کر اپنی قریب لیا کیا وجہ ہے کہ آپ کی اولاد اپنی قریب نہیں آ پاتی آپ کے عزیز رشتہ دار آپ کے قریب نہیں آ پاتے ہیں تو کچھ تو دیر از سم تھنگ ان دا باٹم دیر از سم تھنگ انٹرنل ہیبٹ کیا بولیں گے Inter, in, in, ایک عادتیں ہوتی ہیں اس کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا آم, ایک, آم, چلے گا انٹرنل اندر تو آدت انگلش تو انگلش ہی دھ ملانا ہے نا تو مل گئے تو چل گیا تو یوں تھوڑا پیار محبت شفقت والا انداز ہم اپنے گھر میں بھی اپنے دیگر دوستوں میں اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہوگا تھوڑا غصہ کم کریں ڈانٹ ڈپٹ کم کریں چکھنا چلانا کم کریں تو انشاءاللہ شاء آپ کا قرب بڑھے گا آپ کی محبت بڑھے گی ماشاء اللہ بیروال ضلع منڈی بہدین پنجاب پاکستان کے ماشاء اللہ اشقا رسول مدی مذاکرے میں ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے سبان اللہ جی آیا نو جی آیا نو جی آیا نو, جی نو ماشاء اور بیٹھنا آیا ہاں ہاتھ لا جانا نہیں ہے چلو اپنی زیارت ہو گئی اب چلتے ہیں بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ جب تک امید ہے کے مدری مذاکرہ جاری ہے بیٹھے رہیں گے برکتیں لیتے رہیں گے لیتے رہیں گے ہاں وہ نعرے لگا رہے نا وہ ہمارا پنجاب کا شہر نعرے لگا رہا ہے ہاں لگا لگا بیٹھیں گے بیٹھیں گے یہیں بیٹھیں گے میں چھوڑ کے مدنی مذاکرہ نہیں جاتا نہیں جاتا اور دو چار دفعہ بولوں گا چار نعرے اور لگیں گے میرا ایک بول رہا آپ کے چار نعرے انشاءاللہ ان شاء جذبے کے ساتھ رہیے اور انشاءاللہ تمام عاشقہ رسول مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں اور چاند رات کو مدنی کافلوں میں سفر کی نیتیں بھی کرتے رہیں دیکھیے دیکھیں اپنے آپ کو اسکرین پر دیکھ کر اسٹائل اور ایکشن کرنے کی تھوڑی سی زحمت مت کیجیے گا ورنہ प्रॉब्लम پرابلم ہو جائے گا اور وہ کیمرہ میں وہ ہٹا دیتے نا وہ نظر آتے تو تھوڑا तो یوں, یوں کرے گا تھوڑا یوں یوں کرے گا اور اس میں تھوڑی گڑبڑ ہو جائے گی تو ایسا مت کیجیے گا یہ سب دل جوئی کا انداز ہے محمود بھائی یہ دل جوئی کا انداز ہے اندازہ ہے اگے نا یہ مطلب کہ یوسف ہے نا یہ اس کا بیٹا ہے نا تو یہ نہیں آ رہا تھا قریب مجھے بتا ہے کیونکہ اس کو سفید کپڑے نہیں پہنے تھے تو امی نے سنت میں اس کو کھینچ کے قریب کیا گیا نہیں پہنے تو کیا ہوا بچہ ہے اس کے دل جو ہوگی تو اس کے والدین کی دل جوئی ہوگی خاندان والوں کی دل جو ہوگی میری بھی سلے رحمی ہے ماشاء اللہ تو یوں مطلب کہ دل جوئی کے سارے معاملات ہیں یار واقعی یعنی نماز پڑھنی ہے عبادت کرنی ہے فرائض پر عمل کرنا ہے لیکن میرے پیارے پیارے میٹھے میرے اسلامی بھائیوں مسلمانوں کا دل خوش کرنے والا جو عمل ہے نا اس کو تو اختیار ایسا کر لو کہ بس مدینہ مدینہ ہو جائے یہ آئے آئے دن ہم یہ جلوے امیر سنت کے مدیچہ دکھائے یہ بھی تبلیغ اور نکی کی دعوت کا ایک طریقہ ہے ہمارا جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ کریں تو یہ لے اور ان بس اب یہ آ جائے گا ایک نہ ایک دن قریب ہوتا رہتا ان شاء اللہ مانوس ہو جاتا اسی طرح بچے مانوس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور امیر سننے سے تو مانوس ہونے میں دیر بھی نہیں رکھتی آپ کچھ فرما رہے تھے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ والد بھی ہیں دانا بھی بن گیا ہے دادا بھی تو جب دیکھتے اپنے بچوں کو شہزادی شہزادیوں کو پوتا پوتے کو نوازے کو پیار کرتے واپس شفقت فرماتے ہیں تو آپ کی کیا کیسے خوشی ہے اچھا لگتا ہے بہت بڑا لگتا ہے بہت بڑا لگتا ہے اور یہ تو مطلب نیچرل فطرت ہے کہ اولاد سے آپ کی اولاد سے جب بھی تو محبت کرے گا نا ان کی تو ہو رہی ہے اس کے ساتھ آپ کی سوفی سے میری دلجوئی ہوگی سوفیسر میری دلجوئی ہوگی میرے گھر والوں کی دلجوی ہوگی میرے خاندان والوں کی بلکہ جو ہمارے گھر سے ہمارے خاندان سے محبت کرتے ہیں نا ان کی بھی دلجوئی ہو رہی ہوگی ہاں نا گھر ان کی بھی دلجوئی ہو رہی ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ خیر پار ہونی چاہیے اگر کسی کو بھی کوئی اٹا ہو رہی ہے تو اس پر خوش ہونا چاہیے تو اللہ نے چاہ تو وہ اتائیں یہاں پر بھی ہوں گی نہ کہ وہاں پر آدمی پھر وہ نگیٹو جائیں تو جیسے کہ کسی کو کوئی رو رہا ہے کسی کو روتا دے کر تم بھی رونا شروع کر دو اور اگر تم کو پھر بھی رونا نہیں آ تو اس پر رونا شروع کر دو وہ رونا کیوں نہیں آ رہا تو یہ ہے کہ آپ دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے پر بھی نعمتوں کا می برسے کا لانے چاہتے کرم ہو, ہوگا تو مدنی چین کے ناظرین الحمد للہ ہم آآ اا آآ آپ کو بہت تقیفین کے تاثرات وغیرہ دکھاتے ہیں اور یہ ہوتے تو یہ ہوا محبت پیار شقت کریں گے دن, دن, دن, دن, دن, دن, دن, دن, دن کریں دن. محبت یہ روزانہ ہم آپ کو تقریباً امیل سنت کے انداز دکھائیں یہ بھی نیکی کی دعوت کے کہ ہمارا انداز پریکٹیکل انداز ہے کہ امیر سنت میں کیسے شفقت کرنی ہے اب شبقت و محبت اور پیار کی باتیں کرتے ہیں تو یوں مطلب کہ پڑوسی کے بچے آئے گئے یہ آ رشتے دار کے مدنی منع مدنی منی آ گئے تو شبقت و محبت کریں گے تو انشاءاللہ ان کے گھر والوں کی اور سب کی دل جو ہوں گی اور یہ یہ مطلب یہ بھی ایک اچھا کام ہے سنبھالو اس کو یار رسول سارے سنبھال لیں اللہ مجھے بھی توفیق دے اللہ آپ کو بھی توفیق دے تو یہ ہوا ڈن ہوا نرمی پیار محبت سے رہیں گے شفقتیں کرتے رہیں گے ماشاء اللہ چلے چلتے ہیں موتقی سین کے تاثرات دیکھتے ہیں درس یہاں دیا جا رہا ہے جو تعلیم یہاں دی جا رہی ہے وہ شاید دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ دینی طور پہ کہیں نہیں دی رہی بہت سے لوگ ہیں جو جن کی عمریں ساٹھ سال پچاس سال ہو گئی لیکن ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا وہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا کیسے ہم جیسے لوگ بھٹک رہتے بری طریقے پر اللہ پاک کا ایسا, کرم ایسا, کرم ایسا کرم کہ ہم مرشید ملا اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی اس مول میں رکھو پوری دنیا میں اس کے ذریعے اسلام پھیلے گا پاپا کی جو ہماری شخصیت ہے وہ خود ایک ادارہ ہے خود تعلیمی یونیورسٹی ہے بہت بڑی یونیورسٹی ہے سر تو اور جب چھٹی ہوتی ہے یونیورسٹیز والے سے یا آفس والے سے تو ہم یہاں پر آتے ہیں اس ماحول کو جوائن کرنے کے لیے دو دن میں مجھے وہ ملا جو مجھے اکیس سال میں نہیں ملتا تھا جو ہماری اسلامی کوتاحیاں ہیں جو غلطیاں ہیں ان کو سدھارنے کے لیے دس دن کے اعتقاب میں حاضر ہوا ہوں یہاں میں یہاں آیا ہوں الحمد دل بہت خوش ہوا ہے نماز کیسے پڑی جاتی ہے جنازہ نماز کیسا ہوتا ہے اور جنازے کو کفن کیسا پہنا جاتا ہے کل میں نے سکھا یہاں پر ایک اچھی تبلیغ ہو رہی ہے سنتوں پر عمل کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں میں جرمنی کے شہر ہیڈل بک سے تشریف لایا ہوں الحمدللہ یہاں پہ آنے کے بعد ایسا ہوگا یہاں کا شہر ایک پورا بسا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ ہمیں امیر علیہ کا فیض عطا فرمائے عطا حیات دعوت اسلامی پہ استحکامات فرمائیں دل کہہ رہا ہے کہ پورا سال کیا پورا زندگی رمضان میں اعتقاف کے گزاروں میں 26 کو بابا کو شریف کا تحفہ پیش کروں گا ان شاء دن کے رات کو قافلے میں جاؤں فیضان اس کا ہر بندے کو جو ہے نا اپنے گھر میں رکھنا چاہیے اس کا درست دینا چاہیے الحمدللہ میں نے اس کا ساڑھے تین سال دست دیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا ہماری تربیت کے لیے بہترین ہے اپنے گھر میں دفتر میں جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں پر اس کا درخت ضرور دینا چاہیے یہ بات حقیقت ہے کہ ہر آدمی کے دل کے جذبات ہیں کہ وہ چاہتا ہے اگر اس کے پاس ٹائم نہیں بھی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں تیس دن نہیں تو کم از کم دس دن کے لیے چلا جاؤں دس دن نہیں تو کم از کم میں ایک دن ہی کے لیے چلا جاؤں کہ وہ جو امیر اللہ سنت نے ایک باغ لگایا ہے اس باغ میں سے اگر پھول نہ صحیح میں اس کی خوشبوئی لے کر آ جاؤں جہاں پہ ہمیں جو ہے امن و امان کا درس ملتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا درخت ملتا ہے اور دعوت اسلامی ایسی جماعت ہے جو کہ دین کی بھی اور دنیا میں بھی ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے دعوت اسلامی ہمیشہ سچ رہتی ہے اور صحیح رات دکھاتی ہے ہم بولتے ہم نماز نہیں پڑھتے ہم کو نماز پڑھنے سکھایا ہم کو سچی سچی لوگوں کے ساتھ ملایا دعوت اسلامی سے ہم کو یہ فیلڈ ملا ہے بابا کا کرم ہے تو ہم کو بدیرہ سیکھے ہم اور ان شاء ہم پانچ سال سے یہاں ہی آتے ہیں اور یہ بدیرہ بدیلا ہوتا ہے ہمارا دل ہوتا ہے ہم یہاں سے جاوے نہیں ہمارے دنیا سے جب ہمارا آخری سفر ہو سب حکومت پر ہماری نظر ہو وہ محمد رسول میرے میں بہت تبدیلی آئی ہے کہ میں پہلے بہت لوگوں کے ساتھ ریلا داری ہوتی تھی میرے کو ایک اسلامی بھائی لے کے گئے تھے قافلے میں جب سے میں قافلے سے آیا ہوں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں اس تنظیم کا بیسک مقصد ہے وہ مطلب برائیوں کا خاتمہ ہے ایک دینی مدنی ماحول جو ہمارے آقا کی سنتے ہیں جو قرآن کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنا ہے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں حالات اتنے خراب ہے ہر کسی کی لائف بہت زیادہ پزل ہو چکی ہے تنگ آ چکے ہیں زندگی سے تو زندگی جب ہی اور خوبصورت ہوگی جب دعوت اسلام سے تعلق ہوگا میں یو کے پی گیا ہوں کافی ملک پھرے ہیں ابو سبھی بحرین کافی ملکوں میں ٹھہرا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف بہت ہی برے حالات ہیں لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رسول جس سے چاہے جس ولی سے چاہے کام کروا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا اس طرح کی ہستی پاپا جان جیسی صاحب جیسی نہیں ہے اور اتنا کام کر رہے ہیں اتنا کام کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو اور ترقی دے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف اتنا میڈیا اور ایک طرف لوگوں کو نوجوان نسل کو ماما شروف آ جانا میں سمجھتا ہوں میں اپنے, با... اپنے بیٹے کو نماز کہہ سکتا ہوں کہ نماز یار پڑھو میری وہ نہیں کہنے مانیں گے میرے میں اثر نہیں ماشاء اللہ واقعی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے سننے اور سمجھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہمیں نظر آتا ہے اور ماشاء اللہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور عمل کرنے کی بھی الحمدللہ کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بارکت ہے اور ابھی آپ نے اسلام بھائی کا سنا کہ جنازے کے حوالے سے کیونکہ یہاں پر کفن دفن غسل میت وغیرہ کے بھی معاملات بیان کیے جاتے ہیں تو ایک تعداد ہوتی ہے جسے نہیں آ رہا ہوتا تو ماشاء اللہ یہاں آنے والوں کو یہ چیزیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں آئیے چلتے ہیں میرے سنت کی طرف صلوا صلى الله تعالى سلام عدا سید المرسلین یہ جو اللہ عجیر نیم نار ابھی پڑھ رہے تھے سائن بھائی اس کے معنی ہے اے اللہ مجھے آگ سے بچا آگ سے بچا اے اللہ مجھے آگ نار سے بچا جہنم کا ایک طبقہ ہے نار تو اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا یہ چونکہ جہنم سے آزادیوں کا اثر آئے تو یہ دعا بھی پڑھی جائے ساتھ میں ان کو یہ بھی مشورہ ہے میرا کہ اگر یہ دعا بھی وقتاً فوقتاً اسی طرح اس میں طرز میں پڑے اللہ ہن کریم تو یہ دعا للت القدر کی جو دوسری میں نے پڑھی نا کہ بی عائشہ بی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بار گیار سارت میں کہ میں اگر للت القدر کو پال تو کون سی دعا پڑھوں غالباً یہ ہے تو یہ دعا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تعلیم فرمائی اللہ من کا فون اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اللہ کا افون تو ہب الفواہ تو معاف کرنا پسند کرتا ہے اللہ کا فون کریمن تو مہربان ہے تو حب الاف سالفنی اللہ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا مہربان ہے تو حب الفا معاف کرنا پسند کرتا ہے سالفنی تو مجھے معاف فرما دے یہ بہت پیاری میں تین بار یا غفور اس دعا کے بعد نہیں نظر آیا کہیں سب پہلے میں بھی پڑھتا تھا کوئی لوگوں سے سن کر پھر حدیثوں میں کہیں نہیں ملا تو میں نے یہ پڑھنا ترک کیا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ حدیث پاک کی دعا کا یہ بھی کوئی حصہ ہے ایسا ہر دن یہ پڑھنے میں شرن یعنی یا غفور بے یعنی اے مٹانے والے یا غفور مانے مٹانے والا گنا مٹانے والا